موجود ہیں آپ, کی زحمت ہمیں جو آپ کریں. اصل یہ بھی ذہن میں جی کم اس کم اس یہاں ضرورت دنیا بیچنی کی تاکہ اس کے پاس جو بھی ہے بس ٹھیک ہے حدیث نمبر القرآن اللہ او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن آپ کے لیے قرآن, قرآن قرآن ہے قرآن مجید قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بار بار پڑھا جاتا ہے بس آپ اتنا سمجھ بار بار لیجیے قرآن خجا آپ کے لیے لکا کا معنی آپ کے لیے آپ کے فائدے کے لیے او آلئی یا آپ پر آپ کے خلاف آلئی کا اور لگا میں فرق یہی ہے ایک فائدے کے لیے اور ایک بالکل خلاف ٹھیک ہے کسی کے اگینسٹ یعنی اور آن یا تو آپ کے لیے مجھے یا آپ پر مجھے آپ کے لیے حجت ہونے کا مطلب کہ آپ کی طرف سے دلائل پیش کرے گا آپ کی طرف سے کیس لڑے گا آپ کا وکیل بن جائے گا او کا یا آپ پر دلیل ہے کہ آپ کے خلاف کیس لڑے گا آپ کے خلاف دلائل پیش کرے گا جی القرآن حجت اللہ کا علیہ کہ قرآن آپ کے لیے حجت ہے یا آپ پر حجت ہے عبارت القرآن حجت او علیکا قرآن آپ کے لیے حجت ہے یا آپ کے خلاف یا کے کے خلاف خلاف حجت ہے کے خلاف کیا ہے دلیل ہے کیا معنی ہے حدیث کا کیا مطلب ہے کہ قرآن آپ کے لیے حجت ہے یا آپ کے خلاف حجت ہے شخص نے اپنی دنیا کی زندگی میں قرآن مجید کے حقوق ادا کیے ہیں قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں اس کی تلاوت کرنا اس کو سمجھنے کی حق تک امکان کوشش کرنا اس کا عدد کرنا وغیرہ وغیرہ اس کے حقوق میں شامل ہیں اور قرآن مجید کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنا اگر کسی شخص نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے قرآن تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے اور قرآن کے حقوق ادا کیے ہیں اسے سنبھال کر الماری میں نہیں رکھا اسے بند کر کے ہی ہمیشہ کے لیے نہیں رکھا بلکہ اس کے اس کی تلاوت بھی کی ہے اسے سمجھنے کی بھی کوشش کی ہے تو اب قرآن مجید کیا کرے گا لکا آپ کے لیے حجت بن جائے گا کل قیامت والے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ شخص جائے گا جس نے قرآن مجید کے احکامات پر عمل کیا ہے قرآن مجید کے حقوق ادا کیے ہیں تو یہ قرآن مجید اللہ اور بندے کے درمیان آ جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور یہ دعویٰ کرے گا کہ اے اللہ اس بندے نے میرے تمام حقوق ادا کیے ہیں اس نے میرے احکامات کے مطابق جو اللہ کلام ہوں جس نے اس کے مطابق زندگی گزاری ہے لہذا تو اسے بخش دے وہ سفارش کرے گا کہ تو اسے بخش دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو کیا کریں گے بخش دیں گے اس قرآن کی سفارش کی وجہ سے اور بعض وایات میں تو کہیں کہیں یہ بھی ملتا ہے کہ قرآن کو یا جھگڑا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے سورہ ملک کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے اس کے علاوہ دیگر صورتوں کے بارے میں تو قرآن جھگڑا کرے گا انسان کی بخشش کے لیے کہ یا اللہ یا تو اسے بخش دیں یا مجھے اپنا کلام کہنے سے ہی انکار کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو کیا کر دیں گے بخش دیں گے تو یہ قرآن مجید کہ جس کے اگر احکامات کے مطابق دنیا میں زندگی گزاری ہے اس کے حقوق ادا کیے ہیں اس کی تلاوت کی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے تو پھر کیا ہے کل قیامت والے دن یہ انسان کے لیے دلیل بنے گا یہ انسان کی طرف سے دلال پیش کرے گا اس انسان کے لیے کیس لڑے گا اور جنت میں پہنچا کر رہے گا لیکن العمان اگر اس کے خلاف معاملہ ہوا کسی نے دنیا کے اندر قرآن مجید کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزاری پرانی تعلیمات کو اپنی تعلیمات کا حصہ نہیں سمجھا پرانے مجید کو حقوق ادا نہیں کیے زندگی گزر گئی ہیں, سر اور گاڑی کے بعد سے پید ہو جاتے ہیں اور خواتین بری ہو جاتی ہیں چلنے پھرنے کے قابل تک نہیں رہتی لیکن ان کو پرانے مجید کا ایک لفظ بھی تلاوت کرنا نہیں آتا تو یاد رکھیے گا اگر کسی شخص نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے پرانی تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں گزاری پرانے مجید کو سیکھا نہیں ہے اس کی تلاوت نہیں کی اس کے جگ حقوق ادا نہیں کیے تو کل قیامت والے دن قرآن کسی شخص کے خلاف ہو جائے گا اور اللہ کے حضور یہ دعویٰ کرے گا کہ اس شخص نے میری تعلیمات کے خلاف زندگی گزاری ہے میرے حقوق ادا نہیں کیے ہیں یا تو اسے جہنم میں ڈال یا یہ کہ مجھے اپنا کلام کہنے سے انکار کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے اس شخص کے لیے ایسے ہی فیصلہ فرمائیں گے جیسے قرآن کہہ رہا ہے جیسے قرآن کہہ رہا ہے اس لیے قرآن کی سفارش انسان کے حق میں بھی ہو سکتی ہے اور انسان کے خلاف بھی ہو سکتی ہے اس لیے ہم اپنی زندگیوں کا رحم متعین کر لیں اپنی زندگیوں کی شک متعین کر دیں کہ ہماری زندگیاں کس طرح گزر رہی ہیں کیا قرآنی احکامات کے مطابق ہیں ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تلاوت سکھانے کی کوشش کرتے ہیں اگر تو کرتے ہیں تو سمجھ بھی دیے اور امید رکھیے انشاءاللہ شاء اللہ قرآن ہماری طرف سے سفارش بھی کرے گا اور اللہ تبارک بھی فرمائیں گے لیکن اگر اس کے خلاف معاملہ ہے کہ ہم مہینے گزر جاتے ہیں سال گزر جاتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے اسے ہاتھ تک نہیں لگاتے ہمارے بچے قرآن کے نام سے واقع بھی نہیں ہیں تو پھر اس کے لیے بھی تیار رہیے گا کہ کل یہی پرانے مجید ہمارے خلاف دعویٰ دائر کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اس کی سفارش کو کیا کریں گے قبول فرمائیں گے حضرت امام احمد بن حمل رحم اللہ حمبل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کئی بار نصیب ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار امام احمد بن حمل کو بعض روایات میں آتا ہے یعنی کہ ایک کم سو ننانوے بار اللہ کا دیدار نصیب ہوا تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ آپ کا قرب کس چیز سے حاصل ہوتا ہے ایسا کیا عمل ہے کہ جس سے آپ کا قرب حاصل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے کلام کی تلاوت میرے کلام کا پڑھنا میرے قرب کا ذریعہ ہے پھر پوچھا سمجھ کر یا بغیر سمجھے کہا جیسے بھی ہو سمجھ کر پڑھے یا بے کا کیا ہے ذریعہ ہے اگر اللہ کا چاہتے ہو, اگر اللہ کا خرخ چاہتے ہو تو اپنی زندگی میں تلاوت کو रखें صبح و شام रखें نہ زیادہ ہو زندگی کی مصروفیات اتنی زیادہ ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے زیادہ تلاوت نہیں کر سکتے یہ پارہ دن کا نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم صبح بھی اپنی زندگی میں کچھ تلاوت ضرور رکھ لیجیے نہ زیادہ ہو کم از کم صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کر لی جائے شام کے وقت صورت الملک کی تلاوت کر لی جائے اس کے علاوہ دیگر صورتیں ہیں بہتر ٹھیک سے چلنی شروع کر دیں صبح کے وقت ایک رقو دو دو تین رقو پڑھ لیے جائیں شام کے وقت بھی لیکن اپنی زندگی کے ہر روز میں روز مرہ زندگی میں قرآن کی تلاوت ضرور ہونی چاہیے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے زندگی میں برکت ہوتی ہے امور میں برکت ہوتی ہے گھر میں برکت ہوتی ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے. گھر میں برکت ہوتی ہے جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں شیاتی کا بسیرا نہیں ہوتا وہاں فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہاں پر شیاطین بسیرا کرتے ہیں وہ ان کی نوازگاہ بن جاتی ہے پھر وہاں آہستہ آہستہ کتنے فٹ میں شروع ہو جاتے ہیں طرح طرح کی پریشانیاں جنم لیتی ہیں اس لیے قرآن مزید کی تلاوت زندگی میں ہونی چاہیے القرآن हमारी زندگیوں میں ہونا چاہیے ہماری تعلیمات میں ہونا چاہیے ہمارے بچوں کی زندگیوں میں ہونا چاہیے بچوں کو بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے بچوں کو قرآن کی تعلیم اچھی تعلیم دینے کی کوشش کی جائے القرآن فضرت اللہ علیہ آپ اسکول کی تعلیم ضرور دیجئے لیکن قرآن مجید کی تعلیم سے بے خبر مت رہیے گا یاد رکھیں دنیاوی تعلیمات صرف فنون ہیں مال اور سر کے سمیٹنے کا ذریعہ ہیں لیکن جو دینی تعلیمات ہیں یہ انسان کو حقیقی انسان بنانے اور اس کی ہمیشہ کی لا محبوب زندگی کا سرمایہ ہے وہ اس کا اپنا فائدہ ہے وہ اس کا ذاتی فائدہ ہے دنیا کے اندر بھی اور بھی, بھی اس لیے بچوں پر جس طرح زور دیا جاتا ہے ٹیوشن کے لیے مزید ماں باپ ہم کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ اسکول کا ہوم ورک ہے وہ مکمل ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ ہونا چاہیے ان کے لیے بچ بچ جاتے ہیں کہ کہیں ان کی پڑھائی میں کمزوری نہ آ جائے اس لیے یاد رکھیے گا کہ قرآن کی تعلیم کے لیے بھی ایسے ہی ہمیں کیا ہونا چاہیے ایکٹیو ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے اس تعلیم سے کہیں پیچھے نہ رہ جائیں کیا ہوتا ہے یہ سب ہے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد اگر دنیا کے اندر رہ جاتا ہے تو وہ یہ چیز ہی ان کے لیے رہ جاتی ہے اگر ان کے پیچھے نیک اولاد صالح ہے نیک اولاد ہے وہ اگر کم از کم ان کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کر کے دعا ہی کر دے گا تو ان کی عادت کی بگڑی بن جاتی ہے لیکن اگر دنیا ہی سکھائی ہے دنیا کا ہی کاموں میں لگا رہے گا وہ ماں باپ کو دفن کرنے تک تو یاد رکھے گا دفن کرنے کے بعد کبھی اسے یاد بھی نہیں رہیں گے وہ تو اپنے دنیاوی کاموں میں پھنسا رہے گا اس لیے دنیاوی میں انکار نہیں ہے دنیاوی علوم بہت ضروری ہیں لیکن یاد رکھیے گا کہ اس سے بھی زیادہ ضروری دینی علوم ہیں پرانی مجید کی تعلیمات آنی چاہیے ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں اس کے بعد ہم دیگر شعبۂ زندگی کے لوگ ہیں پہلے ہم مسلمان ہیں اس کے بعد ڈاکٹر ہیں پہلے ہم مسلمان ہیں اس کے بعد انجینئر ہیں پہلے ہم مسلمان ہیں اس کے بعد عالم یا مفتی ہیں پہلے ہم مسلمان ہیں اس کے علاوہ دیگر دنیا کے جتنے بھی شعبے ہیں ہم اس شعبے سے منسلک لیکن پہلے ہم کیا ہیں مسلمان ہیں اور مسلمان کا کام کیا ہے تو اس کی چوبیس گھنٹے کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے مجھے مطابق ہونی چاہیے اس لیے خود بھی ٹھیک بننے کی کوشش کریں اور اپنے اہل و ویات کی تربیت وہ کریں تربیت وہ کریں کہ آپ کے جانے کے بعد بھی ان کو اگر پوری دنیا کی لالچ دے دی جائے لیکن وہ کبھی ایمان کا سودا کبھی کسی سے نہ کر پائیں آج ہمارا کیا ہے ہم شریف اصولوں کو پتے پش ڈال دیتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ دنیاوی مواد کو دیکھتے ہوئے ہم دنیا کے پیچھے چل پڑتے ہیں آئے دیکھیے کاروباری زندگی میں سوٹ کا کاروبار عروج پر ہے اگر کوئی آتا بھی ہے شریف مسائل کو پوچھنے کے لیے تو وہ کہتا ہے رہنے دیجئے ان مورمیوں کو اور آتا ہی کیا ہے ناجائز کہنے کے علاوہ یہ تو بڑی آسانی سے ناجائز کہہ دیتے ہیں ہمیں دنیا سے یہ کاٹ کر رکھیں گے اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہمیں دنیا سے فوائد کہاں حاصل ہوں گے یہ باتیں وہ سب کہتے ہیں کہ جب ایمان سے دوری ہوتی ہے اسلام سے دوری ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول سے دوری ہوتی ہے تین تین طلاقیں دینے کے بعد اپنی بیویوں پر حرام ہو جاتی ہیں پھر بھی یہ اکٹھے رہتے ہیں کہتے ہیں جائز ہے ان ملاؤں کو کیا پتا کہ یہ کیا ہے ناجائز ہے انہوں نے تو ہر ایک معاملے کو ناجائز کہنا ہوتا ہے کیا ہے ان سے پوچھنے کی ضرورت اس کے علاوہ دیگر شبہ زندگی کے ہر ہر مسئلے کو آپ اٹھا کر دیکھیے لوگ کہاں ڈوبے ہوئے ہیں اسلام سے دور پر قائم ہیں لوگ لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں اور ان پر ڈٹائی کے ساتھ وہ قائم ہیں اور اپنی زندگی کو کامیاب زندگی سمجھ رہے ہیں لیکن حالانکہ کبھی بھی ایسا نہیں ہے اگر آپ نے اپنی اولاد کے دلوں میں اسلام کی حقانیت اور ایمانیات کو مضبوط کیا ہے تو وہ مرتے مر جائے گا اپنی جان دے دے گا لیکن ایمان کا سودا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف کبھی بھی کوئی فیصلہ نہیں کرے گا لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ہر بار وہ ایمان کا سودا کر دے گا اپنے ایمان کو بھی بیچ دے گا اس لیے اس حقیر دنیا کے ذریعے کہ جس کا ایک پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے کس وقت موت آ جائے گی کوئی بھروسہ نہیں ہے لیکن پھر بھی انسان کسی کو ہی سب کچھ سمجھے ہوئے ہے اور اس کو ہی کسی کے ہی پیچھے لگا ہوا ہے اس لیے اپنے بچوں میں اپنے دل میں اپنے بچوں کے دلوں میں ایمان اور اسلام کی حقانیت بٹھانی چاہیے وہ مضبوط ہونا چاہیے آپ دنیا کا کسی شعبے میں بھی کام کریں لیکن وہ کیا پکے مومنٹ آج اگر آپ اگر آپ ملک پاکستان میں ہیں یا کسی بھی ملک سے ہیں تو وہاں پر اگر آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی شعبہ آئے زندگی میں جو پسند برپا ہے چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہے پولیس ہے عدالتیں ہیں جس کوئی بھی دنیا کا شوب ہے اگر اس میں خرابی کی ہے تو کس بنیاد پر ہے صرف اس کی ہے کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے اللہ کا خوف نہیں ہے اگر اللہ کا خوف آ جائے اور تو پھر یہ ساری کی ساری خرابیاں خود ہی مٹ جائیں گی کوئی سود لینے والا ہی نہیں ہوگا کوئی رشوت لینے والا ہی نہیں ہوگا کوئی ناجائز فیصلہ کرنے والا ہی نہیں ہوگا تو خرابیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی یہ خرابیاں کیوں آتی ہیں یہ رشوت کیوں لی جاتی ہے یہ سوکھ کیوں عروج پر ہے یہ ناجائز معاملات خراب کام کیوں ہیں اس لیے کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے ایمان نہیں ہے اسلام نہیں ہے صرف اور صرف نام باقی ہے حقیقت کچھ بھی نہیں ہے اس لیے اسلام کے حقانیت ایمان کے حقانیت ہمارے دلوں میں رچ بچ جانی چاہیے اور ٹوٹ پوٹ کر بھری ہوئی ہونی چاہیے اپنی اولاد میں اور نسلوں تک یاد رکھیے گا یہ سارا کا سارا کام یہ ساری کی ساری ذمہ داری ماں کے سر جاتی ہے اگر ایک مرد سدھرتا ہے ایک مرد ٹھیک ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف مرد ہی ٹھیک ہوتا ہے اگر ایک عورت ٹھیک ہوتی ہے ایک عورت سدھرتی ہے تو پوری کی پوری نسل سدھرتی ایک عورت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے اگر ایک عورت ٹھیک ہے تو اس وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق خود زندگی گزارنے والی ہے تو اللہ کی قسم وہ اپنے شوہر کو بھی مجبور کر سکتی ہے اسلامی زندگی گزارنے پر اور اپنے ہر ہر بچے کو ہر ہر بیٹے کو اور ہر بیٹی کو اسلامی زندگی گزارنے کا وہ دن سکھا سکتی ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے اگر شوہر تو دیندار ہے بہت دیندار ہے لیکن اگر ماں اسلامی زندگی کے مط... اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والی نہیں ہے اگر شوہر سر تو کرے لیکن پھر بھی وہ کامیابی نہیں حاصل کر سکتا کیوں اس لیے کہ ماں اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی اس لیے وہ بچوں کی تربل... تربیت اور پر پرورش اس طریقے سے نہیں کر پاتا جس طرح اس کی چاہت ہوتی ہے کیوں کہ اس کی بیوی اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی اس لیے ایک عورت کا جس طرح دنیا کے اندر سدھرنا ضروری ہے میں کہتا ہوں اس سے زیادہ کسی اور چیز کو ہونا ضروری نہیں ہے ماں ہی ہے سب کرتا دھرکا اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اس لیے کہ سے جو سے سبق ملتا ہے وہ قرآن کا ماں کو اللہ اور اس کے رسول نے ایسے نہیں کہا ایک مرتبہ رسول اللہ بہتے ہیں تو شریف صحابی کو مخاطب کر کے کہا, سل امہ کا اپنی ماں سے چلینی کر اس نے کہا یاد رسولہ ابا کا آپ نے امک سوم کا سوما کا اپنی ماں سے سلینکر پھر اپنی ماں سے سلین کر پھر اپنی ماں سے چلینی کر پھر جا کر کہا اپنے باپ سے کر کیوں ماں نے بڑی مشکلوں سے है ہے ماں نے بڑے موڑے ہیں ماں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں ماں نے تو اتنی مشقتیں اٹھائی ہیں کہ جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے سب سے پہلے اپنے پیڑ میں اسے پالا چھ سے سات مہینوں تک اسے اسے برداشت کیا پھر اسے دنیا میں جایا اتنی مشقت کے ساتھ کہ وہ حالت ہوتی عورت کی کہ جب عورت کیا کہتی ہے کہیں وہ بے چین نہ ہو جائے کہیں اسے کوئی تکلیف نہ ہو جائے وہ بار بار راتوں کو جاتی ہے وہ رات بھر جاتی ہے اپنے بچے کی پرورش کے لیے اسے بار بار دیتی ہے وہ اپنے اوپر نیندیں حرام کر لیتی ہے لیکن کس کے لیے بچے کی پرورش کے لیے پھر یہ بچہ جیسے ہی تھوڑا سا چلنے پھننے لگ جاتا ہے پھر اس کی کیفیت اور بدل جاتی ہے وہ بار بار باہر ہے گبراتی ہے کہ کہیں بچہ گر نہ جائے کہیں سے گھر سے باہر نہ چلا جائے تو یہ سے تکلیف نہ پہنچا دے پھر جب اس سے بڑا ہو جاتا ہے کھیلنا کودنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا اور فکر لاحق ہو جاتی ہے اسے برے دوست نہ مل جائے کہ جس کی وجہ سے اس کی تربیت خراب ہو جائے جب اور بڑا ہو جاتا ہے پھر اس کی اور حیات بدل جاتی ہیں یہ ماں ہے جو شروع دن سے لے کر چاہے بیٹا بڑا ہی کیوں نہ ہو جائے اسی کی ہی فکر میں لگی رہتی ہے اسے اسی ہی کی خوشیاں کھائے جاتی ہیں اسی کے غم کو دور کرنے میں لگی رہتی ہیں بیٹا اگر دنیا کے اندر کوئی مخلص رشتہ ہے تو وہ صرف اور صرف ماں باپ کا ہے اللہ کی قسم کوئی اور مخلص رشتہ نہیں ہے کوئی اور نہیں نہ مخلط ہے نہ بلی مخلص ہے نہ بیٹے مخلص ہیں نہ بہن بھائی مخلص صرف ہے تو ماں ہے بہارون رشید کا ایک واقعہ ہے کہ وقت پورا ہو رہا ہے لیکن آخر میں سن لیجیے بہت ہی در ذکر کرتا ہوں کہ وہ ایک دن آئے اور دیکھا کہ سب لوگ سو رہے ہیں میں نے کہا چلو سب سو رہے ہیں والدہ بھی اس میں ہے واپس چلے گئے آواز بھی مانے ہارو واپس میں چلے گئے اگلے دن اور دیر کر کے آئے بہت تاخیر سے آئے دیکھا سب سو رہے ہیں چلے گئے سو رہے جانے لگے اگلے دن اپنے جوتوں کو اٹھایا بغل میں دیا کہ ماں کہیں جوتوں کی آٹ سن لیتی ہے آج دیکھوں گا کہ کوئی نہیں سنے گا بہت دیر سے آئے جب واپس جانے لگے تو ماں نے آواز دی ہارون تو بڑا قیمتی جملہ کہا کہ ماں وہ رشتہ ہے ماں وہ ماں ہے کیا اگر سات زمینوں کے نیچے بھی اگر بیٹا چلے تو ماں کو اس کے قدموں کی اہڈ محسوس ہو جاتی ہے اس پر تارے میرے پاس لیکن ہم نے حدیث کیا پڑی ہے القرآن و حجرۃ اللہ کا والد اس لیے ماں کی تربیت کمال کی تربیت ہے ماں کی تربیت اگر ٹھیک ہے تو بچہ برا ہو جائے گا کبھی بھولے گا نہیں ماں کی تربیت غلط ملتی ہے تو بچہ बुरा ہو जाएगा कभी کبھی नहीं पाएगा। ال قرآن اللہ تعالی قرآن آپ کے لیے حجت ہے یا آپ پر حجت ہے اس لیے قرآن تعلیمات کو اپنا یہ خود بھی اور اپنی نسبوں تک بھی اس تعلیم کو باقی رکھنا ہے تو اللہ کی تربیت میں قرآن تعلیمات کو ڈال لیجیے اللہ تعالیٰ مسلمت منحصر ہوں سب کو خیر و واقعت سے رکھیں سب کو حفظ و امان میں رکھیں مجھ سے بارک و تعالیٰ سب کو صحت والی حافظ والی ایمان والی لمبی زندگی تاکہ میں اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اوروں کا سبب بننے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں خاص دعا میں یاد رکھا کریں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ.